ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا اسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو اور وہ کتاب ملی ہے ضرور جانتی کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کوتکوں امال سے بے خبر نہ ہو